الحمد للہ نشاۃ اللہ الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتبہ تمام خبر باقی تمام سمین خبر بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درست باب الحج ہے نمبر تیرہ ہے اور اس میں جو ہے اور اس کتاب خلافت کا با نے جو تجمہ کیا سفر نمبر ایک سو تیرہ اس کا سترہ وس سے شروع ہو رہا ہے یہ درس اور اس میں قربانی کی بحث ختم ہونے کے بعد جو دس تاریخ کو آپ قربانی کریں گے ہاں بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد شیطان کو اچھا بڑے شیطان کو صرف ایک دن پہلے دس تاریخ دس ضلع جا صرف ایک شیطان کو ماریں گے جو کہ بڑا شیطان کہا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے قربانی کرنا ہے قربانی کرنے کے بعد ہی آپ نے احرام کھولنا ہے ہیں اور احرام کھول کے نہایت ہو کے کے لیے سرگنجہ کرنا حج میں بہتر ہے چھوٹا کریں تو بھی حکماد ادا ہوگا عورتوں کے لیے اچھا تھوڑا سا چھوٹا کرنا ہے تو اس طرح آپ احرام سے نکل آئیں گے تو یہاں پر میں شما یہ یعنی اس کے بعد شید یعنی آپ نے قربانی کرنے کے بعد یا حلقہ راسا پھر اپنے سر کو حلق کریں گے یعنی گنجا کریں گے اور یو قصرہ یا چھوٹا کریں گے تو یقیناً مردوں کے لیے گنجا, گنجا کرنے زیادہ بہتر نیچے آ رہے ہیں عورتوں کے لیے گنجا کرنے کا حکم نہیں ہے لہٰذا وہ چھوٹا ہی کریں گے یعنی ایک دو انچ بال کاٹیں گے بال افضل و حلق افضل ہے لے لے مردوں کے لیے بہت تاثیر عورتوں کے لیے تو تاثیر ہی ہے اس میں افضل والی بات نہیں عورتوں کے لیے تقسیر ہے ان میں افضل والا مردوں کے لیے چونکہ دو صورتوں ان میں افضل اور غیر افضل کی بات ہے خواتین کے لیے صرف تقسیر ہے نہا نہارا پس جب دس تاریخ آپ نے قربانی کر لیا وہ ہلاکا اور بال گنجا کر دیا یا خواتین اپنے بال بالکل چھوٹا کر دیا کھا دیا وقت طلبیہ تھی اب اس کے بعد آپ نے تلویہ پڑھنا بند کرنے ہیں تلویہ نہیں پڑھنا ہیں ہاں جی چونکہ آپ حج کے احرام سے نکل چکے ہوئے طلبیہ حج کے احرام کے دوران پڑ جاتی ہیں اس کے بعد اپنے قطع طلبیہ طلبیہ پڑھنا بند کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی تکبیرات پڑھتے رہنا ہے تو حل اللہ اب حلال ہو جائے گا اس حاجی کے لیے ہاں جی ماہر ماحول جو چیز حرام ہو گئی تھی اس حاجی پر بال احرام کی وجہ سے یعنی دس تاریخ کو قربانی کرنے کے بعد بال چھٹا کرنے کے بعد احرام اتار کے نیا دولیا لیا تو اب آپ بولیں گے ہل ہو گیا اس کے حج کے اطلاع میں تو اب آپ احرام سے نکل آیا لہذا آپ پر جو چودہ چیزیں پہلے حرام تھا وہ سب حلال ہو جائے گا صرف ایک چیز حرام رہے گا النّا سعائے سوائے عورت کے یعنی چونکہ آپ نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ ہش تیرہ چودہ چیزوں میں سے ایک جو ہے میام بیوی بھی ایک دوسرے پر حرام ہوتی ہے اور اس میں بہت ساتھی تھے یہاں تک جو ہے یہ میام بیوی والے تعلقات تو چھوڑو حتی نکاح کی مجلس میں گواہ تک بننا جائز نہیں ہے اس پر بیکف آ رہا ہے نکاح پڑھانا نکاح کی مجلس میں شرکت کر کے گواہ بننا تک اس نے موضوع, موضوع سے بہت دور رہنا ہے ہش کے اریا میں لہٰذے یہاں فرماتے ہیں جو ہے یہاں پر باقی سب چیزیں حلال سوائے نسا کے ابھی اس پر زوجہ حرام ہیں زوجہ کے لیے میاں حرام ہیں شمہ یاعودہ پھر جو ہے باقی ساری چیزیں حلال ہیں اب آپ نے قربانی کرنے کے بعد احرام آنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے تو شمہ یاعودہ پھر آپ پلٹ کے آئیں گے علا مکہ تعمہ مکرمہ میں فی حاضہ لوم اسی دن کو یعنی اس دن یعنی دس تاریخ کو قربانی وغیرہ سفاری ہو گیا بال احرام سے نکل آیا ہی ہو گیا اس کے بعد آپ نارمل لباس میں خواتین ویسے بھی نارمل لباس پہنتے ہیں تو یہاں پر بھی نارمل لباس میں آپ جو مکہ آئیں گے وہ ہوا یومنار حادم صرت یعنی جو قربانی کا دن آپ قربانی کے دن بھی آ سکتے ہیں دس تاریخ کو یعنی حش کے حصے کا جو توف زیارت ہے کعبے کا وہ کرنے کے لیے تو آج آئی یعنی تاریخ کو اومن الغط یا کل آ یا کل آج کل سے تاریخ کو او من بعد غت یا اس کے بعد کل کے بعد یعنی پرسوں یعنی مرتب سے کہیں یعنی تیرہ تاریخ کو ساری بارہ تاریخ کو یہ یہ دو تین جو ہے دس تاریخ کو آپ آ جائیں یہ بھی آپ کے جو ہے یا بارہ تاریخ کو اور گیارہ تاریخ کو من الغت یعنی 10 تاریخ بعد جب کل بولے گا تو گیارہ تاریخ او من بعد کل کے بعد یعنی بارہ تاریخ ان ان دونوں میں سے جن جی بھی آپ کے لیے موقع ہو آپ آ جائیں گے کعبہ پہ آ جائیں گے مکہ آ جائیں گے مکہ آگے کیا کریں گے حیا فا طوفان بال بیتی پھر آپ طواف کریں گے کعبہ شریف کے لیے طوافِ زیارت طوافِ زیارت اس طرح یہ توافِ حج کا حصہ ہے آپ کے حج کا رکن ہی طوافِ زیارت کا اس طواف کو طوافِ زیارت بولتے ہیں طوافِ افاظہ بھی بولتے ہیں اس طواف کو طوافِ زیارت بھی بولتے ہیں <تصفح> اور آپ کو ہر طواف میں سات چکر ہوتے ہیں لہٰذا یہاں گھر مارے حل یا تو طواف کریں گے طواف زیارت سب پتاشوات سات چکر میں کیونکہ ہر طواف جو ہے خواہ واجف خواہ نحفل ہو سات چکر پہ مشتمل ہوتے ہیں سات چکر کے مجموعے کو کعبہ کا کے ایک طواف کہا جاتا ہے ہاں جی یہ سات طواف کرے گا اس کے بعد جو ہے مقامی رحم پہ آ کے دوڑ کر نسل پڑیں گے تو یہ آپ کا سات طوافِ زیارت ختم ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے کعبہ پہ آ کے مقام صفحہ و ملوہ پہ آ کے آپ نے صحیح بھی کرنا ہے اس لیے فرماتے ہیں لیکن صحیح کے حوالے فرماتے ہیں فائن کانسا اور اگر آپ نے صحیح کیا ہے بین ان صفا و مروہ صفح و ملوہ کے درمیان عقیبت طوفِ القدوم طوافِ قدوم کے بعد توافِ قدم جو ایک نسلی طواف ہے جو جو ہے حج کران والے ہاں جی حج کران والے جو ہیں وہ اگر کر لیں یہ تواف پہلی دفعہ آ کے کرنے والی طواف ہے حج کران والے جو ہے کعبہ پہ جانے سے حرم میں جانے سے مینا میں جانے سے پہلے ہاں جی ایک طواف ہے طوافۂ قدوم کے من سے کریں تو یہ نخلی طواف ہے اس طواف کو کر لیں یا حجمتو والے بھی اگر کریں حج کو جانے سے پہلے ہاں جی مینا میں جانے سے پہلے ایک نخلی طواف ہاں جی نخلی طواف کر لیں اچھا تو اس طواف کے بعد جو ہے آپ نے صحیح کریں تو یہ صحیح جو ہے میں آپ نے اسے آپ کے توف زیارت کے صحیح کو مقدم کیا ہے کیونکہ اس میں ترتیب جس طرح بعض فقان لکھا ترتیب شرط نے تو شہستوں کو یہ کہنے جا رہے یعنی حج کے جو عملات ہیں ان میں طواف جو ہے پہلے بھی انجام دے سکتے توف قدوم کے بعد کیونکہ صحیح نہیں ہے صرف توافِ لحاظ آپ نے اپنے آسانی کے لیے اپنے جو حج کا جو توف زیارت کے بعد جو حسائی کرنا تھا وہ آپ نے توف قدوم کے بعد کر لیا کیونکہ حج میں تو آپ ہیں تو بعد میں تو اگر انہوں نے طاف قدوم کے پاس صحیح کیا ہے وہ جو نفلی طواف یہ اضافی ہے اب تو عمرہ والا طواف نہیں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ذہن میں آنی چاہیے عمرہ تو ہر عمرے کا طواف صحیح بھی اس کا رکن ہے ہر عمرے میں جو ہے چار واجب چار رکن ہیں ان میں سے ایک طوق احرام ہے ایک طواف ہے ایک صحیح ہے اور پھر احرام نکلنا وہ مراد نہیں ہے یہاں پر یعنی الگ سے آپ نے اگر دس تاریخ کو آٹھ تاریخ کو مینہ میں جانے سے پہلے توحفہ قدوم کریں عام طور پر حج کران والے کرتے ہیں اس دن جو ہے تو اس صورج میں یہ بندہ جو ہے پھر دس تاریخ کو اس میں توف قدوم, توف قدوم کیا جو کہ کی نہلی توف ہے تو اس کے بعد اگر اس نے اپنی حج کے جو تحفہ زیارت کے جو صحیح ہے اس کو پہلے بھجا لائیں تو پھر پہلے وجہ آیا ہے توف قدم کے ساتھ تو اس کو دوبارہ ابھی تحفہ زیارت دس تاریخ کو گیارہ بارہ کو آ کے آپ جب تحفہ زیارت کریں تو آپ کو دوبارہ تحفہ صحیح کرنا نہیں پڑے گا صرف طواف کریں گے یہ بتا دیں توفعین کا انحصہ ہاں سات دفعہ توافِ زیارت جو ہے حش کا رکن ہے اس میں تحفہ زیارت کا کے ساتھ چکر میں کریں گے پھر آگے فائن کا انحصہ ابن نے و مروہ اگران صفحہ مروعہ کے درمیان صحیح کیا ہے عقیب توفل قدوم توف قدم کے بعد تو جو کہ نفلی تحفے لم یرمل پھر تو پہلے رمل نہیں کریں گے تھوڑا تیز تیز اکھڑ کے چلنا ہے پہلے تین چکر میں مرت لوک البتہ فیاضت توافی توحف میں جو ہے رمل نہیں کریں گے وہ اللہ سا اور اس پر دوبارہ یہ سہی نہیں کریں گے کیونکہ اس نے اپنی اس تحفہ زیارت کے سائی کو اپنے توف قدم جو نفلی تحفہ تھا اس کے بعد اس نے کیا ہوا ہے پہل کیا پہلے انجام دیا جو بعد میں کرنا تھا تو اس میں دوبارہ نہیں کریں گے وََ لم دین لفظ یوقدم وہ ان لم یوقادم السہائے اگر اس نے سائی کو مقدم نہیں کیا مطلب یہ توف قدوم کے چون توفتوں خود میں تو سائی نہیں ہوتے ہیں میں صرف توفع ہوتے ہیں اور دور کرنا خدمت خطرہ تو لہٰذا چونکہ اس میں سائی نہیں ہے تو چونکہ وہ احرام کے احرام بننے کے بعد یہ توف انجام دے دیتے ہیں لہٰذا اگر آپ نے توف قدم کے بعد آپ نے اس حد توافِ زیارت کے عیسائی کو اس طواف کے ساتھ ملا کے کیا ہے اور مقدم کیا پھر اس کو بعد میں کرنا ہے تو اس کو پہلے کیا اور یہ جائز ہے عیسائی میں تو پھر جو ہے اگر مقدم نہیں کیا ہے پہلے انجام نہیں دیا ہے اس کو مقدم کر کے تو رام اللہ تو پھر ابھی جب آپ توافِ زیارت کریں تو رام اللہ مارت جو ہے عمل کریں گے تھوڑا عمل کے تھوڑا تیز تیز اکاٹ کے چلیں گے پھر طواف ہی حاضہ اپنے اس طوافِ زیارت میں استافاف زیر میں بھی ہاں جی تواف میں وہ رمل کریں گے تھوڑا پہلا تین چکر میں تھوڑا تیز تیز چلیں گے ہاں جی کر کے تیز تیز چلیں گے وہ آساں اور وہ سائی بھی کریں گے ہاں جی تواف کریں گے اور سا سائی بھی کریں گے ان شاء اللہ صفا مروا صفا مربع کے درمیان میں اگر تو علامی یمن سائی نہیں کریں گے رمن نہیں کریں گے والا شاہ اس نہیں کریں گے وہ قدم اگر نے کو مقدم نہیں کیا ہے تو رام الفی طوافیاضت تو اس طبا میں جو توف زیارت ہے ہاں جی قربانی کے بعد آپ انجام دیتی ہیں اس میں آپ بھی کریں گے اور وسعب بادہ اس کی ورثہ بھی کریں گے ہن جی رمل بھی کریں گے اور غصہ بھی کریں گے کیونکہ صحیح جو ہے آپ کی توقع حصہ ہے صحیح جو ہے آپ کی توقع حصہ ہے لہٰذا صحیح بھی آپ کریں گے اس کے بعد جو ہیں وسع بادہ اس کی وسائی کریں گے علامہ تقادم میں جیسے پہلے بھی اس کی ترتیب بتایا کیونکہ نہ اسی ترقی پہ پھر آپ نے صحیح بھی کر لیا سات چکر میں جیسے ہم نے پہلے عمرے کے وقت بتا دیا تھا ہاں جی سب شروع صفح سے کریں گے اختتام مروا پہ ہوگا سات چکر میں ہر دفعہ جو صفحہ مروا پہ آپ جی بھر کے دعا بھی کرنا یہ ترتیب پہلے بتائیں جب یہ صحیح بھی کرنے کے بعد فیا اوزا ال پھر اس کے بعد آپ نے صحیح کیا عمران اور طواف کیا طواف اور صحیح دونوں کیا تو اس طواف اور صحیح کو جو دس تاریخ کو آکے کے آپ قربانی کرنے کے بعد احام طاقے کرتے ہیں اس کو توافِ زیارت بولتے ہیں توف افاظہ بھی بولتے ہیں اس لیے طواف آپ کے حج کا حصہ ہے تو آپ کا حج بھی آپ کے طوف بھی ہو گیا صحیح بھی ہو گیا تو اس کے بعد فرماتے ہیں شاہ صحیح فرماتے ہیں آپ مکانی مدین عمنا نہیں آئیں گے بلکہ دوبارہ فیاد عل مسجد دوبارہ مسجد الحرام آئیں مینا الگ تھا کہتے ہیں صفہ و کی میدان الگ تھا اور مسجد کا کعبہ سے نزدیک تھا اس میں فا... پھر اس میں فاصلہ تھا اس لیے فرمایا فیاض العل مسجد مسجد کے پلٹ کہیں گے لیکن آج کل جو ہے مسجد حرام کو اتنا بڑھا دیا صفحہ مروا بھی مسجد حرام کے اندر داخل ہو گئے لہذا پھر مسجد میں پلٹنے والی بہت نہیں ہے اب دوبارہ انہیں صحیح کریں دوبارہ جو ہے توفہ نساء کرنے کے لیے آپ دوبارہ جو ہے ادھر آ جائیں گے کعبہ پہ آ جائیں گے تو یہاں سے ہم المہج تو مسجد پلٹ کے جائیں گے مراد کعبہ پہ پھر آئیں گے اور تواق کرنے کے توہ نسا کرنے کے لیے وہ یہ توح توہ نسا اور توہ نسا کریں گے وہ اس میں توہ نسا کے نہایت سے سات دفعہ کعبہ کے رچا اور دو رکت نفل و یوسل رکتین اور دو رکت نفل پڑیں گے جو کہ ہر تواق کا حصہ ہوتے وقد حال اللہ اب آپ نے توفہ نشا بھی بجا لایا دس تاریخ کو آپ نے یہ بجا لایا دس گیارہ بارہ ان تین دنوں کے اندر اندر آپ نے تحفہ زیارت بھی کرنا ہے اور صحیح بھی توحہ نشا بھی کرنا ہے تو جب آپ نے توفہ نصاب بھی کر لیا تو, تو کیا ہو گیا وقاد حال اللہ اب حلال ہو گیا اشاعت کے لیے نشاں عورتیں بھی اب عورت نے کیا تو عورت کے لیے مرد حلال ہو جاتے ہے مرد نے کیا تو مرد کے لیے عورت حلال دونوں م. کے لیے ایک دوسرے حلال ہو جاتی یہی حلال زویا حلال ہونے کی وجہ سے یہاں ایک درپر حلال ہونے کی وجہ سے فلزال اس وجہ سے یوسف علماء نے نام رکھا ہے اس طواف کو توف نشا کیونکہ اس تواق کے یہ تواق توفہ زیارت کے بعد ہوتی ہے تحفہ زیارت اور اس کے صحیح کریں گے اس کے بعد دوبارہ صحیح کے بعد دوبارہ حرم میں آ کے کعبے پہ آ کے آپ دوبارہ توفہ نشاء کریں گے توف نشاں میں صحیح نہیں ہوتے صرف تحفہ اور دورہ کرنا بھی وہاں توح و حلواجب آفرمت توف نشا واجب ہے فی الحج حج میں تو اس حوالے سے فی الحج کے نظر یہ سمجھنا کہ اگر آپ سال بھر عمرے کے لیے جاتے ہیں ہاں سوال ہوتا ہے عمرے میں بھی توف نسا واجب ہے یا نہیں ہے تو ہمارے فکر حوقت کی روشنی میں عمرے میں توف نسا واجب نہیں ہے حج میں واجب ہے جب آپ حج کو جائیں گے ذیل حاجہ کے مہینے میں تو عمرہ تو توہ حج کا حصہ اس میں واجب ہے یہ تواف میں سال میں عمرے کے لیے جائیں گے عمرۂ محردہ صرف عمرہ کرنے کے سال بار جا سکتے ہیں اس میں توف ہے. حج ہے نساں شاہ میں اس میں بھی توف نسا اور عمرۂ محردہ میں بھی لیکن ہمارے فقے میں صرف حج میں عمر ہے باقی عالم سنت میں توف نسا ہے نہیں نہ حج میں نہ عمر میں لیکن ہمارے فقے کے میں حج میں ہے عمرۂ محردہ میں نہیں آگے فرماتے ہیں وہیا کرو وہ مغرو ہے ہاں جی اگر تاخیر ہو اس طاف نساء کا مؤخر کرنا دیر کرنا انحاظ العام ان دنوں سے یعنی دس گیارہ بارہ ان دنوں کے اندر آپ نے یہ تحفہ نسا کرنا ہے اس سے دیر کرنا مقرو ہے اور یہ توف نساء نے اس کے بعد ہی کرنا ہے تحفظ زیارت اور اس کے شے کرنے کے بعد فیضات جب آپ نے حاضرت تو جب آپ نے یہ تواف کر, کر لیا یعنی توف نساء بھی لیا تو اب کیا وہ میپ کہا اب اس حاجے کے ذمے باقی نہیں رہا شوائے اللہ سوائے رم الجمراتی شیطا شاتین کو شیطان کنکریاں ماننے کے پھر ایام تشریق ایام تشریح میں ایام تشریح گیارہ بارہ تیرہ دلحجہ کے مہینے کی, کی گیارہ بارہ تاریخ کو ایام تشریق بولتے ہیں ان ایام میں اب شیطان کو کنکریاں ماننے کے لوگ آپ کے ذمہ کوئی چیز باقی نہیں رہا لہٰذا جب آپ نے کہہوا پہ آ کے توہن زیت کے توہ نثا تو، تو، تو، اس کے بعد اب فیام بغا آپ کو چاہیے یا جی پلاٹ کے آ جائیں دوبارہ علا مینہ مینا میں اپنے سامان کے بعد وہ یوقی مبیہ اور اپنے ٹیم میں اقامہ کریں وہاں بیٹھیں ہاں جی اور بیٹھ کر جو ہے پھر گیارہ بارہ تیرہ کو دس تاریخ کو آپ نے صرف ایک شیطان کو مارا تھا اب گیارہ بارہ یہ دو دن میں تو لازمی ہے واجف وہاں پر بیٹھ کے تین تینوں شیطانوں کو آپ نے ساتھ ساتھ کر مارنا ہے لیکن تیرہ تاریخ کو آپ کی مرضی ہے وہاں بیٹھ کے ساتھ کر ماریں یا وہی گیارہ بارہ کو مار کے فارغ ہو کے آ جائیں بقیہ ان ہم کال کے درس میں بنیں گے